جی جناب جی فرمائیے یہ بچوں کے نام پہ قربانی کی جا سکتی ہے دیکھیں نابالغ بچے پہ قربانی واجب نہیں کریں گے تو نفل ہو جائے گی جے ہاں بولیے بولیے